وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف أولى الله تعيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون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 وضاحت مقالیہ اصفا علی یوسف تنہائی میں حضرت یوسف کی جدائی پر غم کے الفاظ یا عقوب السلام کی شان پیغمبری کے خلاف نہیں ہیں یہ دل کے رہن کی نشانی ہے بے بےصبری وہ ہوتی ہیں جو لوگوں کے سامنے ہو فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مثنا وأهلنا الضر وجئنا ببغاعة مزاق فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف رأقيه إذ أنتم جاهلون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 قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يبيع أجر المحسنين قالوت الله لقد آثرت الله علينا وإن كنا لخافئين قال لا تسريب عليكم اليوم اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ بِقَمِصِّي عَلَى عَبِيَّاتِ بِأَهْلِكُمْ <أَجْمَعِينَ> وہ بولی کیا تم یوسف ہو انہوں نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے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 اور اپنے تمام اہل و یال کو میرے پاس لے آؤں گل بشوالا سو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 وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء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 میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا آپ کو گاؤں سے یہاں لایا بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے اور وہ دانا اور حکمت والا ہے وضاحت وکھر الرح السدہ پہلی شریعتوں میں دعو فریاد کے بغیر صرف تعظیم کے لیے سیدہ جائز تھا لیکن اسلام میں اس کو حرام کر دیا گیا ہے تاکہ شرک کا دروازہ بند کر دیا جائے رب قد لاری کا بن امبا لکر جب یہ سب باتیں بھولیں تو یوسف نے خدا سے دعا کی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 اور وہ فرق کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے اور بہت سے آدمی کو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں اور تم ان سے اس خیر خوانی کا کچھ سلا بھی تو نہیں مانگتے یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کے لیے نصیحت ہے وَقَأَيِّن مِّن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا بهم مشتكون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الصعة برضة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا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 کہہ دو میرا راستہ تو یہی ہے میں خدا کی طرف بلاتا ہوں آزو یقین و برحان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی اور خدا پاک ہیں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وضاحت مبا اکثر الحمب اللہ اللہ وحم مشرق ہوں یعنی خدا کو مانتے بھی ہیں اور یہ جانتے بھی ہیں کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے ان کا پیدا کرنے والا اور مالک وہی ہے مگر ساتھ ہی بتوں کی پرستش بھی کرتے ہیں یعنی ان کو خدا کا مد مقابل بھی ٹھہراتے ہیں یہ شرک واضح اور جلی ہے اس طریقے پر خدا کو ماننے والا مومن نہیں کہلاتا مشرک کہلاتا ہے اور شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی نہیں بخشا جائے گا آزن اللہ وَمَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رجالا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وضاحت عزت رسر وزن کسی قوم پر نزول عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ پیغمبر اس قوم کے سمرنے سے مایوس ہو جائے اور لوگ کہنا شروع کر دیں کہ ہمیں جو عذاب الٰہی کی دھمکیاں دی گئی تھیں وہ سب جھوٹ تھا اسی بنا پر آیت میں پیغمبروں کی مایوسی قوم کے ایمان کے بارے میں تھی اور زنو سے مراد ان کی قوم کے لوگ ہیں لپد کار کی رحمت القی ان کے قصے میں اقل مندوں کے لیے عبرت ہے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 والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عبد ترونها ثم استوى على العرش واستخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الامر, الامر بلقاء <الفلام ميم را> اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب الہی کی آئے ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے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 وفي الأرض قطهم متجابرات وجنات من أعناب وزر ونخيل الصنوان وغير الصنوان يطوى بماء واحد ونفضل بعضها على فِي بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم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 اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں ہوں گے اور جہی اہل کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے.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 اور بیشت تمہارا کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی سو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاد سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار له معطبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وارد خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے سگڑ سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے وہ دانائے نہا و آشکار ہے سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے وہی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر یا رات وہ کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے اس کے نزدیک برابر ہے اس کے آنگیں اور پیچھے خدا کے چوکی ڈار ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں خدا اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے اور جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی اور خدا کے سباب ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ حَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ السِّقُوَان ويسبح الراد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصباعة فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعبة الحق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 تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے حالانکہ... حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے آنے والی آیت میں سجدہ ہوگا سال قل من السماوات والأرض قل الله قل أفتخلتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ظر قل هل يستوي الأعباب البصير أم حدثت بالظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم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 ایسے لوگوں کو کیوں کا احساس بنایا ہے جو خود اپنے نف و نقصان کبھی اختیار نہیں رکھتے یہ بھی پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں یا اندھیرا اور اجارا برابر ہو سکتا ہے بھلا ان لوگوں نے جن کو خدا کا شریک مقرر کیا ہے کیا انہوں نے خدا کی سی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبے ہوگی ہیں کہہ دوں کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا اور زبردست ہے أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقذون عليه في النار ابتخاء آخرية أو مطاع زبدا مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فَأَمَّا الزَّبَدُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا فِي اللَّهُ <الْأَمْطَالُ> اسی نے آسمان سے میم برسایا پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا اور جس چیز کو زبر یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تباتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے سو جھاگ تو سوکھ کر ظاہر ہو جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے اس طرح خدا صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو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 والذين الصبر بدِغو أَدهِ رَبّهم عَق مُسقلا ترآ فَقُمٍ ما رزقُناهُم السَِّ عَانة وَدرؤُونَ بالالحصة السّ تغنا إكهُم رُقب جنّات عدن يدخلونها ومن صلح من اور جو پرور نگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں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 آتیبت کا گھر خوب گھر ہے والذین الدُّنْيَا وَمَنْ الدُّنْيَا فِي إِلَّا <مَتَاؤ> اور جو لوگ خدا سے عہد واشق کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتہ خیالت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے خدا جس کا چاہتا ہے رزق فراغ کر دیتا ہے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 اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف رستہ دکھاتا ہے یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں ان کو اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نہ کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے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 وَلَقَدْ سَطَوْذُ هَذِهِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا اللَّهَ شُرَكَاءَ قل سموهم أم تربعونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل غين للذين كفروا مكرهم وشدوا عن السبيل ومن يغذب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق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 اس کے پھل ہمیشہ جو متقی ہے اور کافروں کا انجام الہلی حکم نا جا اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہیں خوش ہوتے ہیں اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں مانتے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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَزُرِّيًّا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَعْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيِصْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ قال محمد صلى الله عليه وسلم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 نام زمین کے گھٹانے سے یہ مراد ہے کہ کفر ملک سے کم ہوتا جاتا ہے اور اسلام پھیلتا جاتا ہے جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی چالیں چلتے رہے ہیں سوچا تو سب اللہ کی ہے ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ آکبت کا گھر یعنی انجام محمود کس کے لیے ہے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم خدا کی رسول نہیں ہو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 الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وبيل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عمجا أولئك في ظلال بعيد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 یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف وہ خدا کے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور کافروں کے لیے اداب سخت کی وجہ سے خرابی ہے جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے ہیں اور اس میں کدی چاہتے ہیں یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالُوا مُوسَىٰ صَالِحُهُمْ يَذْكُرُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ آنَ جَاءَكُم مِّن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذْبَحُونَ أَهْلَنَا وَيَسْتَحْيُونَ نساءكم.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 وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغري حميد ألم يأتكم نبغ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله اور جب تمہاری پرور دگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا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 جب ان کے پاس پیغمبر پر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے موہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو اور کہنے لگی کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے کبھی شک میں ہیں قالت تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ خود آپنا بِسُلْطَانٍ تو ان کے پیغمبروں نے کہا کیا کہ تم کو خدا کے بارے میں شک ہے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 قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يقول على من يشاء من عباده وما كان لنا أن أتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله ہاں ہم تمہاری جیسے آدمی ہیں لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے اور ہماری اختیار کی بات نہیں کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر تم کو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 اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیارمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہماری مذہب میں داخل ہو جاؤ تو نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے یہ وہ شخص کے لیے ہیں جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے <تصفيق> من ورائه جهنم ويسقى من ماء الصديق يتجوره ولا يكاد يسيبه ويعكيه الموت من كل مكان ولا هو ببيت ومن ورائه الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ بِهِ فِي يَوْمِ مِمَّا عَلَى <بَعِيدًا> اور نے خدا سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش زدی نوراد رہ گیا اس کے پیچھے دزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا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 ألم تر أن الله فلق السماوات والأرض للحق إن يشاء الهدف ويأتي بخلق جديد وما ذلك عن الله العزيز وبرزوا لله جريا فقال الظرفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أن صبرنا ما لنا من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 وما كان لي عليكم من سلطان علي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوني ولو أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي مني كفرت بما أشرفتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم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 اور اب ان کی وہ میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اپنے پر کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے وہی بتن کا السماء تُدِي عُقْرَابَ اللَّهِينَ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَغْلِبُ اللَّهُ الْأَمْرَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا صَلَّطَ لِمَتْنٍ خَبِيثَةٍ كَشَدْوَةٍ خَبِيثَةٍ يُدُسُّتْ مِنْ طَرَفِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے وہ ایسی ہیں جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں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 اور خدا بے نصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور خدا جو چاہتا ہے, ہے وضاحت پاک بات سے مراد توحید جنی لا الہ الا اللہ ہے فرمایا کہ کلمہ توحید کی مثال اس پاکیزہ درخت کی ہے جس جڑ زمین میں مضبوط ہو اور اس کی شاخ بلندی میں آسمان تک پہنچی ہوئی ہو اور ہر موسم میں پھل دیتا ہو کلمہ توحید کی جڑ بھی دلوں میں قائم مستحکم ہوتی ہے اور اس کی شاخیں یعنی عمل آسمان پر چڑھتے رہتے ہیں اور ان کی برکت ہر وقت حاصل ہوتی رہتی ہے وہ <خبیثة> بات سے مراد کلمہ شرک ہے فرمایا کلمہ شرک کی مثال ایسے درخت کی ہے جس کی جڑ زمین پر سے وہ کھیڑ دی گئی ہو اسے ذرا قرار اس بات نہ ہو یعنی کلمہ شرک بالکل بھی اصل ہوتا ہے نہ اس کے لیے دلیل قبی ہوتی ہے نہ صرف کے کاموں کی قبولیت ہوتی ہے نہ اس میں خیر برکت ہوتی ہے <تصفح>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 اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار وہ گھر دوزخ ہے سب ناشکے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے اور ان لوگوں نے خدا کی شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو آخرکار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے پغمبر, میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کرے اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ آواز کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی ہمارے دیے مال میں سے در پردار ظاہر خرچ کرتے رہے خبر فلگل تجری بخری البحر سب خبر گمل انہاؤ سب خوش وہ سب خواہ وہ تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بھی برسایا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 ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من زريتي بوعد غير زي الزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الصبرات لعلهم يشكرون.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 تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے. اے تاکہ یہ نماز پڑھے تو لوگوں, لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف اور ان کو سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کرے الحمدول ہے پرور دگار جو بات ہم اور جو ظاہر کرتے ہیں